نارملی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اگر کوئی نشان پڑ جائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں یہ جو میرا نشان دیکھ رہے نا یہ میرا نماز کا نشان نہیں پہلے یہ بتا دوں یہ میری تیرہ مارچ انیس سو چوہتر میں حیدرآباد میری پٹھائی ہوئی تھی بڑی انٹرنیشنل اسٹیج پر مجھے لوگ مار کر کے چلے گئے اور سارے تماشا دیکھنے والے جو اسٹیج پورا بھرا ہوا تھا علماء سے پبلک وہ سب سمجھ رہی تھی یہ بھی میلا شریف کا حصہ مکمل مجھے پیٹرن دیا تو یہ اس کا نشان لیکن سجدے میں اگر نشان ہو تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ کے نزدیک حنفی فقہ یہ ناک کا سخت حصہ اور یہ پیشانی یہ سجدے میں لگنی چاہیے اسی لیے ہمارے علماء لکھا اسپنج کے گدے پر صدہ نہیں ہوگا لحاف پر یا گدے پر سجدہ نہیں ہوگا جس میں ناک اور پیشانی سختی کے ساتھ نہ جمے اگر کوئی موٹا قالین ہے جیسے آپ نے دیکھا مدینہ شریف مکہ شریف میرے موٹے قالین ہوتے یا کہیں بھی ہو تو اتنا پیشانی دبائیں کہ اب دبنے سے نہ دبے جو سختی محسوس کر لے اس طریقے سے سجدہ صحیح ہوگا یہ ناک اور پیشانی ایک ہڈی وہ حضرات اس کی تصحیح کر لیں کہ خالی ماتھا تو رکھتے ہیں لیکن ناک نہیں لگتی تو سجدہ ناقص ہوا اب اس سجدہ اس طریقے سے کرنے سے کوئی نشان قدرتی طور پر اگر آ جائے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں سی ماہم فی من ہے سجود سے بعض علماء نے اسی کو مراد لیا اور بعض حضرات نہ جانے کیا اتنی زور سے سدا کرتے ہیں اتنا رگڑتے ہیں کہ اللہ کے پناہ پورا اتنے بڑے بڑے جناب چٹے بن جاتے ہیں تو ایسے نشان زبردستی ڈالنے سے تو بچا جائے اور اگر سجدہ کرنے میں آدتن کو نشان ہو جائے تو اس کی فضیلت بھی ہے حدیث شریف میں اور یہ ایک اچھا اچھی بات ہے یہی نہیں بلکہ حدیث شریف میں نماز پڑھنے میں جہاں جہاں بھی نشانات پیدا ہوتے ہیں اس کی حدیث شریف میں فضیلت بھی آئیے قیامت میں ان نشے جیسے گھٹنے پر نشان پڑ جائیں اب اطیات میں بیٹھے امن آپ دیکھیں بایا پیر جب بچھا کر بیٹھتے ہیں تو اس پہ نشان پڑ جاتا تو اللہ کی اس عبادت میں جو نشانات پڑتے ہیں اس کی حدیث میں فضیلت بھی بیان کی گئی